أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم سورة يا مکی صورت ہے نظولاً اکتالیس نمبر سورہ جن کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ قرآن مجید کی ترتیب میں چھتیسویں نمبر پہ ہے چھتیس تھرٹی سکس سورہ فاطر کے بعد رکھی گئی ہے ہر صورت کے آغاز میں ہم امور خمسہ ذکر کرتے ہیں یہ پانچ اہم باتیں اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں یہ ایک یہ کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے اور ترتیب نزولی اس کا کیا ہے اور ترتیب مصحفی اس کا کیا ہے دوسری بات ربط اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ صورت یہ گزشتہ صورت کے بعد لگائی گئی مثلاً سورہ فاطر ہم نے ذکر کیا تھا وہ اس کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے وہ تریالیسویں نمبر پہ ہے حالانکہ نازل اس سے بعد میں ہوئی تھی لیکن قرآن مجید میں اس سورت کو سورہ یاسین سے پہلے رکھا گیا ہے وہ کیا وجوہات ہیں وہ کیا باتیں ہیں جس نے اس صورت کو گزشتہ صورت سے پیوستہ کر دیا ہے تو اسے ہم ربت کہتے ہیں اور اسے ہم مناسبت کہتے ہیں تو کبھی ہم یہ پانچ وجوہات ذکر کرتے ہیں کبھی اس سے زیادہ جیسے گزشتہ صورت میں بلکہ سورہ سبا میں سورہ سبا سے ایک مضمون چلا آ رہا ہے سورہ سبا میں شفاعت قہریہ کی نفی کی گئی بال وجوہ البا چار طریقوں سے آیت نمبر بائیس اور تیئیس میں کہ یہ مالک نہیں ہے حصہ دار نہیں ہے معاون نہیں ہے اور نہ ہی کہ اللہ سے کسی کو بزور چھڑا سکتے ہیں سورہ فاتر میں یہی دعویٰ دلائل اقلییہ کے ساتھ ذکر کیا گیا قہریہ کی نفی کی گئی عدل اقلی کے ساتھ سورہ یاسین میں یہی دعویٰ دلیلے نقلی کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے صاحب یاسین سے یہ اتم اندون ہی علیحتن ایندن رحمان و بید لات عنی یہ تو ہم صورت میں میں قہریہ کی نفی دلیل نقلی کے ساتھ کی جا رہی ہے صاحب یاسین سے دوسرا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر پندرہ میں ذکر کیا گیا یا اوہنا سو ان تم الفقرا اللہ غنی الحمید یہ اے لوگوں کہ تم سب کے سب اللہ کو محتاج ہو تم سب کے سب اللہ کے سامنے حاجت والے ہو حاجت مند ہو محتاج ہو یہ تو اس صورت میں انسان کی حالت ذکر کی جاتی ہے کہ انسان یہ کیوں محتاج ہے اور انسان میں یہ فقر کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بڑی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے یہ آیت نمبر ستتر میں یہ اولم یارل انسان و ان من خلق نہ ہ منت فتن ہو ممبین یہ کیا انسان یہ اس بات کی طرف نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے تو انسان یہ اللہ کو محتاج کیوں نہ ہو کیونکہ حقیر قطرے سے یہ اسے پیدا کیا گیا ہے یا گزشتہ صورت میں آخری آیت میں ذکر کیا گیا یہ آیت نمبر پینتالیس میں وَلَوْ آخد اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا کا آلہ گہ ریہ مندا بتین یہ اگر اللہ یہ انسانوں کی فوری پکڑ کرتا یہ تو اس زمین پر کوئی جاندار وہ رہنے والا نہ ہوتا یہ اس زمین پر کوئی بھی نہ رہ رہا ہوتا اس صورت میں یہ ایک پوری قوم کی ہلاکت کا واقعہ وہ بطور مثال ذکر کیا جا رہا ہے جن کو اللہ نے جڑ سے کاٹ دیا تھا اور ایک حقبرس کی مخالفت کی وجہ سے یہ اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ کر دیا تھا تو اس صورت میں مثال ذکر کی جا رہی ہے گزشتہ سورت کی آخری آیت پہ یا گزشتہ سورت میں یہ ذکر کیا گیا آیت نمبر انیس وہ وما یست اعما والبصیر موحد اور مشرق یہ برابر نہیں ہے یہ تو اس سورت میں جی ان کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے جی کہ مومن کا انجام یہ ہے موحد کا انجام یہ ہے اور مشرق کا انجام یہ ہے تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں یا گزشتہ صورت میں جی اس بات و توحید کیا گیا بل ادل دلائل اقلی کے ساتھ یہ تو اس صورت میں یہ ترغیب پہ تبلیغ یہ ذکر کیا جا رہا ہے تحزیز پہ تبلیغ دی گئی ہے اور اس پر صاحب یاسین کا واقعہ وہ ذکر کیا جاتا ہے اسی لیے اس صورت میں یہ جو انذار کا لفظ ہے یہ زیادہ ہے انظار یہ آتا ہے تبلیغ کے لیے مطلب یہ کہ توحید کا مسئلہ یہ نہایت ضروری ہے کہ اسی وجہ سے اسے بیان کرو یا گزشتہ صورت میں یہ جی کئی آیات میں یہ ذکر کیا گیا وہ ان قریبو کا فقط کد ربا من قبلک یہ لوگ اگر آپ کو جٹھلاتے ہیں یہ تو آپ سے پہلے دیگر پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے اس صورت میں گزشتہ قوموں کا اپنے پیغمبروں کو جھٹلانے کی مثال ہے ود ربلحم مثلاً اسحاب القریتی ازا اس اہل مرسلون تو وہاں پہ آتا ہے پکت دبو ہوما انہوں نے انہیں جھٹلایا تو اس صورت میں مثال ذکر کی جاتی ہے یہ کہ کیسے یہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر دس میں ذکر کیا گیا منکان یورید العزت فلی اللہ عزت و جو ارادہ کرتا ہے عزت کا چاہتا ہے عزت تو اللہ کے پاس ساری عزت ہے یہ اس صورت میں آیت نمبر ستائیس میں صاحب یاسین کو عزت دیے جانے کا بیان ہے وجالنی من المکرمین یہ اللہ نے انہیں کیسی کرامت دی ہے اور کیسے عزت والا بنایا ہے یا گزشتہ سورت میں آیت نمبر چھ میں ذکر کیا گیا کہ ان شیتان لکم آدو فت خدو ادوا تمہارا دشمن ہے اسے دشمن بناؤ اس کے ساتھ دشمنی کرو تو اس سورت میں آیت نمبر ساٹھ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ بروز قیامت انسان سے کہے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا شیطان کے نقشے قدم پہ مت چلنا یعنی دنیا میں جو حکم اللہ نے شیطان کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے یہی بات اللہ انسان کو بروز قیامت یا دہانی کروائے گا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو بروز قیامت وہی بات وہ تمہیں یاد دلائے گا یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر تیرہ میں ذکر کیا گیا ما املیکون منقت میر ما املیکون منقت میر یہ کہ وہ مالک نہیں ہے کجور کی گٹھلی کے اس چھلکے کے برابر تو اس صورت میں اس پر اس مضمون پر ترقی دی جاتی ہے اس مضمون کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے مالک تو نہیں ہے نہیں ہے بلکہ وہم لہم جند محضرون یہ ان کا حاضر لشکر ہیں یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ تو انہیں کیا دیں گے بلکہ یہ مشرک یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں یہ ان کے درگاہ کی حفاظت کرتے ہیں یہ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں امتیازہ السورہ ممزہ السورہ وہ کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں یہ اور دیگر صورتوں میں نہیں ہے سورت ممتاز ہے صاحب یاسین کے واقعے کے ساتھ مفسرین نام ذکر کرتے ہیں کہ حبیب نجار صورت ممتاز ہے صاحب یاسین کے واقعے کے ساتھ دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے جی سہاط ثلاثہ کے بیان کے ساتھ یہ <خخ> <خخ> قرآن مجید میں جی اس صورت میں تین مرتبہ لفظ سہا یہ آیا ہے قرآن کی کسی اور صورت میں تین مرتبہ لفظ سہا یہ نہیں آیا مقصد اسورا سورت کا مقصد نفی قہریہ کی نفی قہریہ کی دلائل نقلیہ کے ساتھ یہ تین پیغمبر یہ اور ایک ولی صاحب یاسین جس کا واقعہ اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے نفی شفاعت قہریہ کی ادل تن نفی ال القہریہ القریا بل وہ دلائل نقلیا کون سے ہیں تین پیغمبر وہ ذکر کیے گئے ہیں اور ساتھ میں صاحب یاسین وہ ذکر کیا گیا ہے مفسرین نے یہاں پہ سورہ یاسین کے حوالے سے بعض روایات ذکر کی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں بھی بعض فضائل اس سورت کے حوالے سے یہ ہی آتے ہیں یاد رکھے اس سے پہلے بعض سورتوں کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا جیسے سورہ فاتحہ سورہ کہف یہ ان کے بارے میں مستند روایات یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں سورہ یاسین کے فضائل میں بعض روایات مشہور ہیں مثلا یہ قریب الموت شخص کے پاس کہ اسے پڑھنے کی یہ روایت یہ تو اتنی مشہور ہے یہ کہ عالام اقبال نے بھی موجودہ مسلمانوں کے یہ قرآن کے ساتھ تعلق کے بارے میں ایک جگہ پہ کہا ہے بے آیاتش تورا کار جزینے بے آیاتش تورا کار جزینس جی کہ از یاسی او آسا بری یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ اے مسلمان اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی غرض نہیں کہ قرآن کی سورة یاسین کے ساتھ تمہاری جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے اور تمہاری موت وہ آسانی سے واقع ہو جائے وجہ کیا ہے کیونکہ حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے اور یہ روایت ابو داود میں بھی ہے باب القیرا عند المیت کتاب الجنائز میں ابن ماجہ میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی وہاں پہ کیا ہے اقرو اعلی موتاکم یاسین یہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو یہاں پہ مردوں سے مراد جو قریب الموت ہیں کیونکہ مردوں پر سورہ یاسین پڑھنے کا کیا فائدہ تو بعض لوگ مرنے کے وقت کے جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے یہ روایت اگر سب سے پہلے یہ روایت یہ تو سندن ٹھیک نہیں ہے یہ روایت شدید ضعیف ہے اس میں ایک راوی ہے ابو عثمان سعد یہ راوی خود اور اس کا باپ دونوں مجہول ہیں میزان الاعتدال میں زہبی یہ ذکر کرتے ہیں ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ روایت اس کی سند ضعیف ہے کہ اس کا متن یہ مجہول ہے اور دیگر محدسین نے بھی اس روایت پر تنقید کی ہے امام بخاری اسراوی کے بارے میں کہتے ہیں من کر روایات بیان کرتا ہے اور دیگر بھی قذاب اور وضاح یہ اس طرح کے احکام یہ لگائے گئے ہیں اور محدسین کہتے ہیں یہ روایت صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکنکم لا إِلَهَ إِلَّ اللَّهِ کہ اپنے قریب الموت شخص کو کلیم توحید کی تلقین کرو اسے کلیم توحید کی تلقین کرو تو یہ قریب الموت شخص کو یا تو کلمہ توحید کی تلقین کرو گے اور یا پھر سورہ یاسین کی تلاوتیں جو ہے وہ کرو گے اگر اس کا مضمون ٹھیک بھی ہو جائے تو یاد رکھے اس سے مراد کیا ہے مرنے سے پہلے ایک بندے کو سورہ یاسین کے مضمون پہ سمجھاؤ کیونکہ اس صورت میں شفاعت قہریہ کی نفی ہے کہ بغیر اللہ کے کوئی اس سے بزور کسی کو چھڑوا نہیں سکتا اور یہ صاحب یاسین کے واقعے میں یہ نقل ہے اسی طرح اس صورت میں کہ انسان کی حالت یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان تم ایک حقیر چیز سے پیدا کیے گئے ہو نطفے سے تو اسی لیے کلمہ توحید کے بغیر تمہارا چھوٹنا اللہ کے عذاب سے یہ کسی اور طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے تو اسی لیے سورہ یاسین کے مطلب کو سمجھو یہ نہیں کہ اپنے مردوں کے سامنے سورہ یاسین پڑھو اور سورہ یاسین کا مطلب وہ نہیں جانتے ایک روایت میں آتا ہے اور یہ ترمیزی کی روایت ہے حضرت عانہ سے مالک سے روایت آتی ہے کہ ان لکھش ان قلبن و ان قلب ال قرآن ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یہ سورہ یاسین ہے جس نے سورہ یاسین پڑھی گویا کہ اس نے قرآن دس مرتبہ پڑھا امام ترویزی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابو محمد ہارون یہ مجہول ہے پتا نہیں کہ یہ کون ہے کہ اسی طرح اس میں یہ ایک اور بھی ہے مقاتل ابن حیان اور دیگر بھی یہ کئی بلکہ ابن ابی ہاتم نے تو علل الحدیث میں کہا ہے کہ یہ روایت باطل اور بے اصل ہے کہ اسی طرح شعب ایمان بےحقی میں یہ ایک روایت ابو بکر صدیق سے آتی ہے یہاں پہ مفسرین نے جیسے تفسیر قرتبی میں بھی یہ روایت یہ ذکر کی ہے کہ سورہ یاسین کو تورات میں معمہ کہا جاتا ہے پوچھا گیا یہ معمہ کیا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور اس صورت کو ادافا اور القاضیہ بھی کہا جاتا ہے یعنی مطلب یہ ہر برائی کو دور کرتا ہے ہر حاجت پوری کرتا ہے جو اسے پڑھ لے دس حجوں کے برابر ثواب ہے جو اسے سنے تو ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں ایک ہزار دینار کا اجر ملتا ہے اور اسی طرح اور بھی ہر بیماری اور اس سے نجات کیا کا علاج ہے امام بےحقی اس روایت کو شعب ایمان میں ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تفرد بھی محمد ابن عبد الرحمن عن حاضلیمان وہ منکر کہ محمد ابن عبد الرحمن اسے سلیمان ابن مرقاع سے نقل کرتا ہے اور وہ منفرد ہے اور یہ روایت یہ منکر ہے اسی محمد ابن عبد الرحمان کے بارے میں امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے احمد میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ یاسین جو ہے یہ قلب القرآن ہے اور وہ روایت بھی ضعیف ہے کہ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں داریمی میں کئی روایات ہیں بعض روایات مرسل ہیں حسن بصری سے اور دیگر طبین سے لیکن اس سلسلے میں کوئی روایت بھی سندن یہ ثابت نہیں ہے ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں وہ ثابت نہیں ہوتی ہم اس پر بڑے شد و مت سے عمل کرتے ہیں لیکن جو چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں نہ تو پتا ہے اور نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں جن صورتوں کے متعلق صحیح روایات موجود ہیں اور چاہیے یہ کہ بندہ اسے سمجھ کر پڑے سورہ فاتحہ ہے سورہ اخلاص ہے سورہ کہف ہے اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں بعض روایات ہیں چاہیے یہ کہ انسان ان روایات پر عمل کرے لیکن نہ تو ہمیں دن میں ان اسکار کا پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسکار یہ صبح اور شام کیے ہیں تو اسکار کا ہمیں پتا نہیں ہے اسکار مسنونہ لیکن پیر صاحب نے وظیفہ بتایا ہے کہ اس وظیفے کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے تو ایک لاکھ مرتبہ وہ وظیفہ پڑھنا ہمیں آسان ہوتا ہے اور جو چیزیں اللہ کے پیغمبر نے سو مرتبہ بتائی ہوتی ہے تو وہ سو مرتبہ ہم پڑھتے نہیں ہیں وجہ یہ کہ شیطان جو چیز مستند ہوتی ہے مصنون ہوتی ہے شیطان اس میں طرح طرح کے روڑے وہ اٹکاتا ہے اور جو چیزیں وہ غیر مصنون ہوتی ہیں اور جو چیزیں ثابت نہیں ہوتی شیطان ان چیزوں کو ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے اور خوشنما بنا دیتا ہے چاہیے یہ کہ سورہ یاسین اس کے مضمون کو ہم سمجھیں اس کے مضمون کو ہم سمجھیں اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اس میں ایک قوم کی ہلاکت کا بیان ہے اور اسی طرح حق یاسین کے واقعے میں وہ شرائط ذکر کی گئی ہیں کہ ایک حق پرست کو کن لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے ایک بندے کو کن لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے اور ان میں کیا کیا صفات یہ ہونی چاہیے بڑا ہی ایک عبرت سے بڑا ایک پورا ایک واقعہ ہے اور اسی طرح صورت میں دلائل ذکر کیے گئے ہیں عقلی دلائل بھی ہے زواجر بھی ہے اور صورت میں توحید بھی ہے رسالت بھی ہے رد شرک بھی ہے اور اسی طرح اس صورت میں قرآن کی عظمت یہ بھی بیان کی گئی ہے تو صورت کا مقصد ہے نفی و القہریہ القحریہ بالآدل تین پیغمبر ان سے دلیل نقلی ذکر کی گئی ہے اور صاحب یاسین سے دلیل نقلی تفصیل وہ ذکر کی گئی ہے انشاءاللہ اللہ اس کا ترجمہ وہ کل پڑیں گے واخر و تعوانہ